فلط و سلام علئی قیاح حبیب اللہ فلحت الله سلام علعہ نبی اللہ حبی يا نور اللہ فلو الحبیب اللہ الحبیب یہ انتیس حروف جو حروف تہجی کہلاتے ہیں علیف سے یا تک ان کی مشق اور بالخصوص چونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے جب تک ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ صفات کے ساتھ ادا کیا جائے صفت کہتے ہیں خوبیوں کو یعنی ہر حرف کی اپنی اپنی خوبی ہے مثال کے طور پہ ساک و نرمی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے اسی طرح حروف مستعلیہ کو جو پرنا ہے ان کا موٹا پڑھنا ان کی خوبی ہے اور بقیہ حروف کو باریک پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے تو ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور اصلی مخرج سے جبھی ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے کہ اس کی بار بار تقرار کی جائے مشک کی جائے پریکٹس کی جائے کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے اگر مخرج سے ہٹ کر کسی حرف کو ادا کریں گے تو حرف ادا نہیں ہوگا یا ناقص ادا ہوگا یا پھر سے ادا ہی نہیں ہوگا اگر تو کو باریک پڑھیں گے تو تا بن جائے گی اگر تا کو پر کر دیں گے تو بن جائے گی اس طرح معنی و مفہوم میں رد بدل پیدا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور تجوید یہی ہے کہ اس کو ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے جس جگہ سے ادا ہوتا ہے اس جگہ سے ادا کیا جائے اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے تو انشاءاللہ دورائی اللہ کا سلسلہ کرتے ہوئے تختی نمبر ایک سے لیتے ہیں تاکہ دورائی اور مزید مشق میں مضبوطی ہو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم با <تصفيق> تا <تصفيق> سا جيم <تصفيق> حا غو <تصفيق> ر مستعلیہ جو مست ہیں صاد غین یہ سات ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی پڑھے جاتے ہیں اور ان کو موٹا پڑتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہ کیا جائے ہوتا یہ کہ جب بھی ان کو ادا کیا جاتا ہے تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں یعنی ان کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے ہونٹوں کو گول کیے بغیر جو ہے ان حروف کو پور پڑھنے کی کوشش کیجیے پو پو پا و جیسے پا کو ادا کرتے ہوئے یا وا کو ادا کرتے ہوئے اس کو موٹا کرتے ہوئے ہونٹوں کو جب گول کرتے ہیں تو توان اور وا یعنی اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے واؤ کا تو وا. یعنی ہونٹ گول کریں گے تو اس طرح یہ ادا ہوگا جو کہ غلط طریقہ ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ بغیر ہونٹ گول کیے ان کو ادا کیا جائے اور پر اور موٹا ادا کیا جائے تو آئی آئی آئن جو ہے یہ درمیان حلق سے ہوتی ہے حلق کے درمیان سے آدھا ہوتی ہے آئین اور حمزہ میں فرق کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ حمزہ ابتدائے حلق سے آدھا ہوتا ہے ان کا مخرج بھی الگ ہے اور آئین جو ہے یہ وسط حلق یعنی درمیان حلق سے آدھا ہوتا ہے آئی ہو غائن بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آواز یوں تبدیل ہو جاتی ہے غائن کو گائن پڑھا جاتا ہے گائن اور گاف جو ہے یہ اردو کا حرف ہے اور غائن جو ہے یہ عربی کا ہے اگر اس کو گائن پڑھیں گے تو حرف جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا لہذا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غائن اس کو نہ پڑا جائے وائن وائن فا, فا, فا, فا, فا فا اوپر کے دو دونوں دانت جو سامنے کے اوپر کے دو دانت ہیں ان کا کنارہ اور نچلے ہوٹ کا تر حصہ اس سے فا ادا ہوتا ہے اس سے فا ادا ہوتا ہے یہ اس کا مخرج ہے اس صحیح مخرج یہی ہے اور اس سے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا اور اگر اس طرح ادا نہیں کریں گے دونوں ہونٹوں کو ملا دیں گے تو فا تھا بن جائے گا جو کہ غلط طریقہ ہے اور حرف صحیح ادا نہیں ہوگا تو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ فا فا کوف دو نقتے والا جو ہے حرف مستالیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے اور آگے جو دوسرا کاف ہے ڈنڈی والا اس کو باریک پڑھیں گے اس میں دونوں میں فرق کرنا ہے دو نکتے والے قاف کو پر پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے حرف مستالیہ میں سے اور جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھنا ہے کوئی دو نکتے والے قف کی آواز ہے کو لام لام میم میم اور نون اور دیگر جیسے جیم ہو گئی سین اور شین وہ عروف جو کہ کسرہ کے ساتھ مد, مد کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں جیسے سین شین یا لام میم نون یہ وہ حروف ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے بعد جو اس میں مد پیدا ہوتی ہے یعنی ادا ہونے کے بعد جو مد کی آواز ہوتی ہے جو کھینچا جاتا ہے مد کا من دراز کرنا کھینچنا جیسے لام تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کی آواز ناک کی طرف لوٹتی ہے اور جو کہ ناک کی طرف لوٹنے کی حاجت نہیں ہے اس کی مد کی آواز جو ہے وہ منہ سے ادا کرنی ہے ناک سے ادا نہیں کرنی یعنی اس کو لام یا جیم شین نون نیم نہیں بلکہ اس کی آواز منہ سے زیادہ ہو لام میم نو نون اور میم نون میں پیش ہے اور اس میں مد کی جاتی ہے لہذا ادا کرتے ہوئے دونوں ہوٹوں کو کامل گول ادا کامل گول کر کے ادا کریں گے تو یہ حرف صحیح ادا ہوگا اسی طرح میم ادا کرتے ہوئے اس کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو مکمل طور پہ گرا کر ادا کریں گے یعنی معروف طریقے سے ادا کریں گے میم نو ہم یا, یا آ یہ حروف مفردات جو الگ الگ لکھے گئے تھے انتیس حروف ان کی مشق تھی اب حروف مرکبات ایلف لام ایلف جو الف ہے الف ادائیگی اس اسی طرح ہوگی جو آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے الف اس کو الف یا الف یا الف اس طرح ادا نہیں کریں گے بلکہ لف با الف نلف تا الف یا فا ایلف فا سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو کیونکہ سا اور سین میں فرق کرنا ہے اگر اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہو گئی تو سا سین بن جائے گا اور حروف میں فرق نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے ناقص ادا ہوگا حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا اس میں نرمی سے اس کو ادا کر دیں اور اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے اس کا اندرونی کنارہ یہ اس کا مخرج ہے سا ویل تین حروف جو ادا ہوتے ہیں ان کا مخرج ہے سرا زبان زبان کا یہ سامنے والا سرا یہ سرا زبان کہلاتا ہے اور اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے دو دانت ان کے اندرونی کنارے سے یہ سرا زبان جب ہلکے سے لگے گا جب دبائیں گے تو پھر سیرہ نہیں بلکہ نوک زبان بن جائے گی اور اس طرح یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگی اس میں تکلف پیدا ہوگی کیونکہ پرانے پاک کو بغیر تکلف کے اور لطافت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے لہذا ادا کرتے ہوئے سرا زبان یعنی ان تین عرف میں سا لال جو کہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتے ان میں سختی نہیں ہوتی سیٹی کی آواز نہیں ہوتی اور ان کا مقرج ہے سرا زبان اوپر کے دو دانتوں کا اندرونی کنارا سا الف فا الف فا علیف شی الف شی الف سی الف فا الف جی ایف جیم علیف جیم علیف جیم ایلف بس اوقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیم کو زا کی آواز دی جاتی ہے جیسے جنا تذری اس طرح پڑھا جاتا ہے یعنی جین کو زا کی آواز میں لوٹایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مخرج یا معلوم نہیں ہوتا یا پھر اس کی مشق نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے یہ تین حروف ہیں جین شین یا ان تین حروفوں حرفوں کا ایک ہی مخرج ہے اور وہ ہے بیچ زبان بیچ تالو یعنی زبان کا بیچ اوپر کا جو تعلو ہے اس کا درمیان اس سے جین شین یا یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں جیم الف الف اور آئین کا ایک ہی مخراج ہے یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیان درمیانی حصے سے یہ دن, دونوں حروف ادا ہوتے ہیں ایلف آئی ایلفلف سواد کو پور بھی پڑھنا اور سواد کو سختی کے ساتھ یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہو اس طرح ادا کرنا ہے زا سین فو یہ تین حروف ایسے ہیں جن کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے سختی سے مرادیں کہ ان میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے زا سین فو ان کا مکھرج بھی سماعت فرما دیجیے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے زبان کی نوک دونوں دانت یعنی اوپر کے اور نیچے کے سامنے والے دو دو دانت دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک جب لگے گی تو یہ زا سین سود. یہ تین حروف ادا ہوں گے تو سود کو ادا کرتے ہوئے اس کو تر پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے حرف مستعلیہ میں سے ہے بغیر ہونٹ گول کی اس کو ادا کرنا ہے اور سختی کے ساتھ یعنی سیڈی کی آواز اس میں پیدا ہو اس طرح ادا کرنا ہے فوڈ ایلف ایلف ایل بودھ کو ادا کرتے ہوئے زبان کی کروٹ اوپر کی پانچ داڑوں کی جڑوں سے جب لگے گی تو یہ بودھ ادا ہوگا یعنی الٹی جانب ادا کرنا یہ زیادہ آسان ہے لہذا اوپر کی داڑیں اور زبان کی کروٹ یہ اس کا مخرج ہے بو ایل تو ایلس انف انف نرمی दो کے ساتھ ادا کر دیں اور اس کو پُر پڑھنے ہوں بھی گول نہ ہو نرمی کے ساتھ ادا کر دیں اس میں سختی پیدا نہ ہو او انف انف ہاں الف کاف الف la ba la ba ba ba Ka kaf ta Ka پو با با, با, با, با, با فا لام طس لام لام عين لام عين غين لام کاف ل <tries> وا کو نرمی کے ساتھ اور پر پڑھنے اس میں و نہیں پڑیں گے بلکہ اللہ. اللہ جیم دال نی د دال د کو پڑ پڑیں گے ہروف مستعلیہ میں سے ہوں بھی گول نہ ہو اور اس کو خواہ کو کھا نہیں پڑیں گے خو کو کھا نہیں پڑیں گے کیونکہ اس کا مخرج جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے یعنی ادن حلق اس کو اکثر حلق کہتے ہیں یعنی حلق کا اوپر والا جو حصہ ہے اس سے غائن اور غا یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں دونوں حروف کا ایک ہی مخرج ہے غائن اور غا خوا, خوا کو پر پڑھنے اور احتیاط کیجئے گا کہ یہ خواہ کھا خوا نہ بن جائے یا زیادہ اس میں خرخرار پیدا نہ ہو جیسے کھا اس طرح بھی نہیں کریں گے بلکہ ہل ہو ز تو a ah. جی بآ یہ آج کی ہمارے مبنی قاعدے کی مشق تھی جن کو کافی حرفوں کے جیسے مخارج بھی ہم نے جو ہے وہ عرض کی کہ کس عرف کا کیا مقرج ہے اور کس طرح ان کو ادا کرنا ہے نرمی کے ساتھ پر ادا کرنا ہے اور پر کرتے ہوئے کن چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے تو وقت فوقتاََََََََََ اس کی مشق کا سلسلہ جاری رکھی ہے ان شاء اللہ جتنی مشق کریں گے اس کا تکرار کریں گے انشاءاللہ اتنا آسانی کے ساتھ اور صحیح مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ہر حرف ادا کرنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی ان اللہ از پاک کی مشق کرتے ہیں سورہ فاتحا کی دورائی کر لیتے اور انشاءاللہ پھر اماں پارے کی آخری سورتیں جیسے سورہ فیل اور سورہ قرائش اس کی ان شاء اللہ دہرائی کرتے اب ان عبارتوں کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا جیسے ہم نے مشق کی اوزو پہلے حمزہ ہے حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور حمزہ آئین میں فرق کریں گے حمزے کا مخرج الگ ہے ابتدائے حلق اور آئین کا مخرج وس سے حلق یعنی درمیانے حلق تو اب مخرج کے تحت ان حروف کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور حرکات کو بھی دراز نہ ہو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے مارو پڑیں گے جیسے آ زو زال پر پیش ہے تو آ زو دراز نہ ہو کھینچے نہیں اور زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے جیسے ہم نے مشک کی جو مشق کی ہم نے انفرادی طور پہ ایک ایک حرف کی جو مشق کی ہے اس کو اب ان حروع کالمات کے اندر غور کرنا ہے کہ کہیں باریک حرف مجھ سے پر تو نہیں ہو رہا کہیں پر حرف باریک تو نہیں ہو رہا کہیں نرمی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے سختی سے ادا تو نہیں ہو رہا کہیں سختی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے نرمی کے ساتھ ادا تو نہیں ہو رہا یہ ساری چیزوں کا ہم نے امتیاز کرنے اور اس کی مشق کرنی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الرحمن الرحيم <تصفيق> مالك يوم الدين نہ ابود نعبد نعبد عین آئین عین ادا کریں گے اور نہ با پر پیش ہے دال پر پیش ہے یہ حرکات کی تختی میں انشاءاللہ مزید اس کی مشق ہوگی لیکن اتنا جان لیجئے کہ حرکات کو ادا کرتے ہوئے انہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا ہو یعنی دراز نہ ہو جیسے نہ ابود بعض اس طرح کھینچ دیتے ہیں دراز کر دیتے ہیں تو اس میں وہ مدہ پیدا ہوگی یعنی الفاظ کے اندر حروف کا بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ بڑی غلطی ہے واضح غلطی ہے جسے لکھنے جلی کہتے ہیں یعنی بڑی غلطی کہتے ہیں اس میں احتیاط کی جائے کہ الفاظ کے اندر حروف نہ گھٹنے پائے اور نہ ہی ان کا اضافہ ہوتا فیروست اب اس میں جو حروف حروف مستعلیہ یعنی سات حروف جن کی ہم نے مشق کی صاد اور پو اور قوف اس آیت کے اندر یہ تین حروف حروف مستعلیہ آ رہے ہیں جن کو ہم نے پر ہے اور حروف مستعلیہ کے متعلق ہم نے جیسے جانا کہ یہ ہر حال میں ہمیشہ پور یعنی موٹے پڑھے جائیں گے ان پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو کوئی بھی حرکت ہو ساکن ہو مشدد ہو یہ حروف موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے پور پڑھیں گے دین الصراط الصراط المستقیم انعمت ان, ان پہلے حمزہ ہے ان پھر آئی نے اور یہ نون کے اوپر بھی سکون ہے یعنی جسم ہے اور مین کے اوپر بھی سکون یعنی جزم ہے اور اس کو عربی میں سکون کہتے ہیں جشم جو ہوتی ہے سکون کو ادا کرتے ہوئے یعنی جسم کو ادا کرتے ہوئے جماؤ اور مضبوطی کا خیال رکھا جائے آواز ہل نہیں نہ پائے اور اس میں جمبش نہ ہو سوائے حروف قلقلہ کے جو پانچ حروف جس کی انشاءاللہ آگے مشق آئے گی ان پانچ حروف کے علاوہ بقیہ تمام حروف میں جہاں بھی یہ ساکن ہوں گے جیسے الحمد تو الحمد کو الحمد الحمدو نہیں پڑھیں گے اسی طرح انا امتا انا امتا ان یہ آواز ایسی جس میں جنبش پیدا ہو رہی ہے حرکت پیدا ہو رہی ہے تو جماؤں کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا پر مد لازم ہے جسے دراز کریں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے اسی طرح یہ حروف لین ہے حرف لین ہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے زیادہ دراز بھی نہ ہو اور نہ ہی جھٹکے سے ادا ہو غائر پارے کی سورت الفیل کی دہرائی کرتے ہوئے ان شاء اللہ مشق کرتے روح روحی الفار بل فیل علم تارا تا راہ ہے را پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو موٹا پڑیں گے راہ ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑیں گے راہ کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑیں گے راہ ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے بھی باریک پڑیں گے زیر اصلی ہو تو اس کی احتیاط کیجئے گا اور دوسرے کہ راہ کو پر کرتے ہوئے تا کو جو ہے وہ پر نہیں کریں گے جیسے الم تارا تورا اگر توارا پڑھا را کو پور کرتے ہوئے تا, تا کو پور پڑ دیا تو تا پا بن جائے گا اور ہرف بدل جائے گا انترا کئی سا کا بیس ہے بین سیل اب سواد ہے اس میں صاد ہروفے مفت علیہ میں سے یعنی پر جو ہرف پڑھے جاتے ہیں ساتھ حروف ان میں سے یہ ادا کیا جائے گا اور احتیاط کیجئے گا کیونکہ اس کو اگر پر نہیں پڑھیں گے تو اس میں بھی سختی ہے سیٹی کی آواز ہے اور سین میں بھی سختی اور سیٹی کی آواز ہے اور اس میں فرق کیا ہے سین اور سواد میں سین کو باریک پڑھیں گے سواد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے یہ اس میں فرق ہے اگر اس کو ہم نے باریک پڑھا تو سواد سین بن جائے گا حرف بدل جائے گا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِئِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَوْلِيلِ أَلَمْ لیل یہ بودھ ہے بہت کو پر پڑھیں گے بہت کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس میں قلقلہ بھی نہ ہو اور یہ باری بھی نہ جائے بودھ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے توئی را راہ کو بھی پر پڑھیں گے را پر زبر پیش دو زبر دو, دو پیش ہوں را پر زبر یا پیش را پر دو زبر دو پیش ہوں تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من فجد ترميهم اس میں بھی ناک میں آواز کو ٹھہرایا اور بھی جایا ان میں ادا کرتے ہوئے غنہ کیا ہے اور غنہ جو ہے غنہ ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا یعنی ایک الف یا دو حرکت کے برابر جو ہے مقدار میں ٹھہرانا ناک میں اسے غنہ کہتے ہیں یہ غنہ زمانی ہے یعنی زمان اس کا ایک سبب پایا جا رہا ہے انشاءاللہ مدنی قاعدے کے اندر اس کی مشق آئے گی تو اس کی وضاحت ہوگی اس میں جو جو غنحے آتے ہیں غنہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی اس کی مشق کریں گے لہذا من تارجی سال کے طور پہ بغیر کیا کیا؟ من تو اس میں حسن نہیں ہے خوبصورتی نہیں ہے یہ جو غنہ اور مددات ہیں اس میں حسن ہے یہ پاک کا زیور ہے جتنا خوبصورتی ان میں پیدا ہوتی ہے اس کو ادا کیے بغیر پیدا نہیں ہوتی لہذا غناہ کرتے ہوئے اور سبب بھی پایا جا رہا ہے اور غنہ کا یہ محل بھی ہے تار میم سجیل مین سیل سجیل اب اس جین پر تشدید ہے کوئی بھی حرف جس پر شد ہوگی اسے دوہرا پڑھیں گے یعنی اتنی دو حرف کی جتنی دیر لگتی ہے اس طرح پڑھیں گے دوہرا پڑھیں گے اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی تشدید جس ہر پر ہوگی اسے جمعوں کے ساتھ اور دوہرا پڑھیں گے سجیل سجیل سجم کے آ Cool. سجعلہم سجعلہم پور اور سیٹی کی آواز میں پڑیں گے سم یا گنا کریں گے اور مکول یہاں ہم ساکن ہے ہمسا کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے اور مک دونوں ہوٹوں کو کامل گول کر کے یہ پیش اور یہ مد ادا کرنی ہے سجا الحم کا افول بسم اللہ روش میں لیلا فورئی لی فی عی اب شین پر وقت کیا ہم نے یعنی ایک جذم لگا دی آرسی طور پہ وقت کرتے ہوئے اسے ساکن کر دیں گے اور شین پر جب وقت کریں گے تو آواز کا جب اختتام ہوگا شین پر تو شین کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں پھیل جائے آواز منہ میں پھیل جائے یعنی کو اور زیادہ دیر بھی اس کو اس طرح بھی نہیں کرنا بلکہ اختتام شین پر ہو اور ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں پھیل کر ختم ہو جائے کوئی ایلا سیم ریس ایلا ریلا نہیں ریلا ریلا ریلا فرق ہے اس میں ہا درمیانی حلق سے ہا کو ہا سے امتیاز کر دیں یعنی فرق کرنے کی ہا ہا نہ بن جائے ایلا فیہم شیت سوئی فلیا بل بائی فل یا بو اب دال کے آگے وہ ہیں ڈال کے آگے وہ ہے ایک الف کی مقدار یعنی دو حرکت جتنی دیر میں پڑی جاتی ہے اتنی دیر مقدار میں اس کو کھینچیں گے دراز کریں گے لیکن زیادہ جو ہے دراز نہیں کریں گے اسے کہتے مد اصلی یہ حروف مدع ہے اور مد اصلی اسے کہتے ہیں کہ ایک الف کی مقدار اس میں کھینچی جائے ایک الف سے بڑھ جائیں گے تو پھر یہ مدع اصلی نہیں رہے گی مدع فرح بن جائے گی یعنی زائد ہو جائے گی لہذا اس کی اصل یہ ہے کہ ایک الف کی مقدار حروف مدہ کو ادا کیا جائے سر بائی اللہ ووم من پہ قلقلہ کریں گے یعنی آواز لوڑتی ہوئی آئے گی انشاءاللہ مدنی قاعدے میں اس کی پوری تفصیل آئے گی اور مشق بھی کریں گی اس کی اللہوی او تو میں دونوں ہندوں گول کر کے اور یہاں آئن کو ہم نے ساکن کیا عارضی طور پہ کیونکہ وقف کیا ہے اور آئن پر جو ہے آواز کا اختتام ہوگا جو, جو آخر میں آواز آئن کی آئے الحمد وآمنهم من, وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من وَآمَنَهُم وآمنهم من خوف صدق الله العظيم جزاة الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد